تیرے دیکھے ملی رش روشن، بہ روشنی تیرے نام آج جی تیرے نام ہے میری بنی تدشان ہو مثال کیا میری عطا میری دن آندگی ہے تیری اتار میری دگی تیرے نام ہے تیرے ذکر سے ملی روشنی تو تڑا کریم ہے کہ سار کیا تری دہ تو میں کشادی تری دہ تو میں کشادی بخشاجگی ترے نام ہے ترے دکھ ملی رو کہیں رہ گیا مجھے پھر سے تب بولا میرا دل وہیں کہیں رہ گیا ہے وہاں عجیب دن کشیا ہے عجیب اجی دل کشی وہی دل کشی تیرے نام ہے تیرے ذکر سے ملی رو ماشاءاللہ جی نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و محمد و علیہ و صحابہ و بارک و سلیم و صلی علیہ اسلام علیکم خوالتین و عزرات آپ کے پسندیدہ پرگیم افتار ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین کچھ گفتگو اور کچھ باتیں بس ایک مختصر صوقے کے بعد آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی آپ سے ایک مختصر سوقفے کے بعد اسٹار ٹائم کی اس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے دل عزیز بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں محترم جناب علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز محبت حافظ قرآن قاری قرآن. بہت ہی خوبصورت اور مدلل انداز سے گفتگو فرماتے ہیں محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور آخر میں جو نادخا ہمارے ساتھ تشریف فرما ماشاء اللہ اللہ تعالی نے ان کو بہت بہت ہی پیاری آواز سے نوازا ہے پنجاب سے آپ کا تعلق لاہور سے آپ کا تعلق داتا صاحب کی نگری سے آپ کا تعلق اللہ تعالی نے نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر آپ کو ایک مقام عطا کیا ہے صاحباز سے خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں محترم جناب قاری شاہد صاحب بس اب اس معاملے کی جانب آپ کو لے کے جانا چاہوں گا کہ جس پر کلام کرنا آج شاید معاشرے کی بہت ہی عام ضرورت ہے تصور تو کریں کہ جب ایک بیٹی کو کوئی باپ یا کوئی ماں بہاتی تھی تو اس وقت ایک تلقین خاص طور پر ہوا کرتی تھی کہ بیٹا تم اب اس دہلیز کو پھلان کے جا رہی ہو اور جس دہلیز کے اندر اب تم قدم رکھو گی وہاں پر تم نے اس سوچ کے ساتھ جانا ہے کہ تمہاری دولی یہاں سے اٹھی ہے اور تمہارا جنازہ اب وہاں سے اٹھے گا اب ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں بلکہ جس ساس اور سسر کی تہویج پر اب تم قدم رکھنے جا رہی ہو دراصل وہ تمہارے ماں باپ ہیں اب یہ مائکا تمہارا گھر نہیں ہے بلکہ تمہارا اصلی گھر تمہارا سسرال ہے اور یاد رکھنا کہ کبھی پلٹ کر کوئی شکوہ تمہاری زبان پر اگر آئے بھی تو اسے اپنی زبان پر لے کر مت آنا یاد رکھنا کہ اب تمہارے دل میں اگر کوئی سوچ منفی تمہارے ساس اور سسر کے حوالے سے آئے تو اس کو اپنے دل تک ہی محدود رکھنا اسے الفاظوں کے موتیوں میں پیرو کر اس میں ایک ترشی پیدا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش مت کرنا یاد رکھنا کہ اب اس گھر میں جہاں پہ تم اب رہنے جا رہی ہو اور جہاں پر تم ایک دلن کی حیثیت سے ایک مہارانی کی حیثیت سے ایک ملکہ کی حیثیت سے ایک شہزادی کی حیثیت سے ایک بہو کی حیثیت سے اور اس سے بڑھ کر ایک بیٹی کی حیثیت سے جا رہی ہو یاد رکھنا ہے اس بات کو کہ اس کی عزت اب تمہاری عزت ہے تم, تم اس گھر کی عزت ہو اور اس گھر کی تقریم اب تمہاری تقریم ہے تم ان کی تکریم تکریم ہو اور یاد رہے کہ اگر تم نے اس کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا یا اس گھر کی کھڑکی کو کھول کر اپنی آواز کو بلند کیا تو پھر تم نے ہماری عزت کا مکمل طور پر جنازہ نکال دیا یہ وہ تلقین ناظرین ہوا کرتی تھی کہ یہ بارے میں بوڑھے یہ کہتے تھے کہ اس وقت میں یہ تلقین ہماری سماعتیں سنا کرتی تھی لیکن ایک وقت ناظرین ایسا آیا کہ وہ تلقین آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور بچیوں کو یہ بتایا جانے لگا کہ تمہارا اپنا حق ہے تمہارے اپنے رائٹس ہیں تمہارے اپنے حقوق ہیں اب جس گھر میں تم جا رہی ہو یاد رکھنا کہ اپنے سٹیٹس کا خیال رکھنا یاد رکھنا کہ تم یہ دیکھتی رہنا کہ اگر کہیں بھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہونے لگے تو اپنی زبان کو بند کر کے مت رکھنا بلکہ آواز کو بلند کرنا اور یہ بتانا کہ میں بھی ایک گیتا جاگتا وجود ہوں میں بھی آپ کے گھر کا ایک حصہ ہوں اور اگر آپ میرا حق نہیں دے سکتے تو مجھے اس گھر سے علاحدہ کر دیں اور میرے شوہر کو بھی علاحدہ کر دیں ناظرین نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ عورت ہی عورت کی دشمن بن بیٹھی اور آج کے اس معاشرے میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ بپا ہو چکا ہے کہ کوئی بھی گھر اس فتنے سے بچا ہوا نہیں ہے کہ آج ساس اور بہو کی جو جنگ ہے اس نے پورے کے پورے گھر کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے اور اس لپیٹ میں ناظرین نندے بھی آ چکی ہیں اس لپیٹ میں بھاوج بھی آ چکی ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ ہے ناظرین کہ اس لپیٹ میں پورا کا پورا گھر آ جایا کرتا ہے کہ آج وہ چنگاری جو آگ کا شولا بن کے پورے کے پورے گھر کو خاکستر کر چکی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں قصور کس کا ہے آیا کے ساتھ کا قصور ہے آیا کے بہو کا قصور ہے آیا کے نن کا قصور ہے آیا کے بھاوچ کا قصور ہے آیا کہ اس بہت ہی سیدھے سادے شخص کا قصور ہے جسے ہم شوہر بھی کہتے ہیں جسے ہم بھائی بھی کہتے ہیں جسے ہم بیچا بھی کہتے ہیں کیونکہ ہر رشتہ اپنے انداز سے اس کو رہا ہوتا ہے اور ہر رشتہ اپنے انداز سے اپنے رشتے کا حق مانگتے ہوئے اس کی دہائی دے رہا ہوتا ہے کہ تمہارا میرے ساتھ یہ رشتہ ہے لیکن تمہارے رشتے سے بندی جو لڑکی ہے ہمارے ساتھ اب یہ کرتی ہے تو وہ شخص آ کر ایک جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب اسے کرنا کیا چاہیے اور اسے چلنا انداز سے چاہیے میں آپ کی کال کا منتظر رہوں گا آپ ساس ہوں یا بہوں ہوں نن ہوں یا بھاوج ہوں یا ایک مظلوم شوہر ہوں ہمیں کال کریں اس میں اور گفتگو کریں کہ ہم تلاش کر سکیں اصل مسئلے کا حل کیا ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صفقے کے پاس رات اسٹار کی ٹرانسمیشن اس <تصح> کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمیر اقبال حاضر خدمت <تصح> est. Est. <تصح> <تصح> ناظرین آج اس ایوان میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ساس اور بہو کے درمیان کی جو خلیج اور نل اور بھاوچ کے درمیان کی جو خلیج ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اسے کس انداز سے آج کے اس معاشرے میں حل کیا جا سکتا ہے مفتی صاحب ایک ایسا گھمبیر مسئلہ ہے ایک ایسا سینسیٹو مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر گھر جو ہے متاثر ہے بےتحاشا لوگوں نے کہا کہ اس موضوع پر ڈسکشن کریں اور اس کا کوئی سولوشن لوگوں تک پہنچے متلقن فرمائیں کہ پرابلم اصل ہے کیا کہ ساس اور بہو کے درمیان ایکسپٹینس ایک دوسرے کے لیے کیوں نہیں ہے بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ علی محمد, محمد یہ بڑا ہی حساس اور اہم موضوع ہے جنید بھائی اب دیکھیں کہ ایک والدین اپنی بیٹی کو بیہاتے ہیں اور سسرال جو ہے وہ بھجوا دیتے ہیں اب یہاں پر دو چیزیں ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ ایک ہے ماں اور سامنے ہے دوسری کے بیٹی یعنی اس کے بیٹے کی شوہر اس کی بیٹے کی جو ہے وہ بیوی بی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ساس جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو ایک یعنی عرصے تک پالا اس کی پرورش کی تعلیم و تربیت کی جب وہ چوبیس پچیس سال کا نوجوان ہوا اب اس کی شادی کی تو اب جو دوسری گھر کی جو ہے وہ بیٹی آتی ہے گھر پر تو اب وہ یہ سمجھتی ہے ساس کہ اب اس نے آ کر میرے بیٹے پر قبضہ کر لیا ہے اب میرا حق جو میرے بیٹے پر تھا وہ بیٹا حق ادا نہیں کر رہا یہ سوچے اس کے آنے کے ساتھ ہی شروع جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دھیرے دیرے رفتہ رفتہ وہ آنے والی جو بیٹی ہوتی ہے اسے بجائے بیٹی سمجھنے کے وہ اسے اپنا دشمن سمجھتی ہے اپنا رقیب سمجھتی ہے اب یہاں پر مانجنا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹی جو آتی ہے یعنی جو بیوی آنے والی ہوتی ہے وہ بجائے ساس ماں کے اسے یہ درجہ دیتی ہے کہ جی شوہر پر میرا حق ہے اس کی ماں کوئی حق نہیں ہے اب اگر ساس اس کے حق کو سمجھے کہ بیوی کا حق اس پر ہے شور پر ہے اور بیوی یہ سمجھے کہ میرے شوہر پر میری ماں کا حق ہے اور شوہر دونوں کے حقوق کو پورا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فتنا اتنا اور فساد انتشار کم سے کم ہو جائے علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ ان کا مفتی صاحب کا کلیم یہ ہے کہ جب وہ آتی ہے نئی نویلی دلہن 24-25 برس کی تو ساتھ ہی سمجھتی ہے کہ صاحب میری جو چودہ آٹھ گھر کے اندر وہ ختم ہو جائے گی یا ماں یہ سمجھتی ہے کہ میری سود ختم ہو جائے گی لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف اس آنے والی بچی ہی کا کردار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل یہ ہے کہ اس میں اگر آپ سطح دونوں کی واضح کر دیں اور دونوں کا منصب واضح کرتے ہیں دونوں کا جو ہے کہ مقام واضح کر دیں تو یہ طور پر کلی طور پر ختم ہو جاتا ہے ساس کا منصب جو ہے وہ شفقت کا ہے درگزری کا ہے اور بہو کا جو منصب ہے وہ احترام کا ہے اور صبر کا ہے تو جب ساس شفقت کے پہلو کو چھوڑ دیتی ہے اور اس کو شفقت اور محبت دینے کی بجائے اس پر گرفٹ کرنا شروع کرتی ہے اور اس پر بیجا تنقید اور تردید کرنا شروع کرتی ہے اور جہاں وہ رواداری اور درگزری کا منصب چھوڑتی ہے اور جہاں بہو جو ہے وہ احترام کے منصب کو باغ ڈور کو اپنے ہاتھ سے چھوڑتی ہے تو دونوں کی سطح مساوی ہو جاتی ہے تو جب دونوں اپنی سطح سے گر جے کے مساوی آ جاتے ہیں مد مقابل ہو جاتے ہیں تو کلش شروع ہو جاتا ہے تو چاہیے کہ سانس کے لیے کہ اس کا منصب وہ سمجھے کہ اس کا منصب شفقت کا ہے اور درگزری کا ہے ٹھیک <تصف> ہے جس پر اپنی بچی بیٹھتی ہے اچھا بیٹی ایک بات یہ فرمائیے دیکھیے ہمارے یہاں میں سمجھنا نہیں چاہ رہا ہوں کمی کس بات کی آئی ہے کہ تربیت میں کمی آئی اخلاقیات میں کمی آئی موٹیویشن میں کمی آئی یا یہ پاور شیئرنگ کا مسئلہ آ گیا کہ صاحب یہ جو نئی بچی آ رہی ہے یہ آ کر جو ہے کولپس کر دے گی مجھے اور میری جتنے بھی مطلب ایک کے معاملات ہیں گھر کے اندر وہ ختم ہو جائیں گے دیکھیے جو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ احساس کا فقدان ہے احساس ذمہ داری کا فقدان ہے احساس اس کا فقدان سانس میں ہی پایا جاتا ہے اور احساس ذمہ داری کا فقدان جو ہے وہ بہو میں ہی پایا جاتا ہے اگر ساس مستقبل قریب کی پلانگ لے کر چلے اور اس کو مستقبل بعید تک تک لے جا کر اس کی ساری گو ہے کہ فارمیٹ کرے اور تمام معاملات کریں تو یہ احساس ذمہ داری کی بچی ہے اس کو اسی گھر میں رکھنا ہے اسی سے میری نسل چلے گی میرا تعارف چلے گا جو مجھے دادی کہیں گے اور جو ہے کہ ہمارے گھر کا تعارف اس گھر سے ہوگا تو اگر مستقبل کی پلاننگ کو لے کر وہ اگر چلتی اور اس احساس کو بیدار کرتی ہے اور یہ عورت جو ہے یہ اس احساس کو بیدار کرے جس طرح آپ نے مقدمے میں اس بات کو ذکر کیا کہ جناب میرا گھر یہی ہے یعنی میں پیدا تو اپنی ماں کے گھر ہوئی تھی میرا جنازہ یہ احساس بحال ہو جائے گا تو سارے احساس جاری رکھتے ہیں صاحب رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ لطیف سے موضوع کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سوقفے کے بعد۔ ٹائم کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے آج اسبان میں ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں ساس اور بہو کے بنیادی جو پرابلمز ہیں جو معاشرے کو بہت زیادہ پریشان کن حد تک صورتحال سے جو دو چار بھی کر دیا کرتے ہیں اور ایک بسا بسایا گھر جو ہے اس کا شیرازہ بکھر جایا کرتا ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم Hello. میرا خیال شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ایک تو یہ صورت ہم نے بات کی اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی طور پہ جو ایک تربیت کا سلسلہ ہم دیکھا کرتے تھے پرانے وقتوں میں کہ ماں باپ جب اپنی بیٹیوں کو بہایا کرتے تھے تو ایک باقاعدہ تربیت ہوا کرتی تھی دوسرے گھر کے بارے میں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس تربیت کا فودان آج اس معاشرے میں ہو گیا بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ماں یہ فرض بنتا ہے اور پہلے ایسے ہی ہوتا تھا ہم اپنے بڑوں سے یہی سنتے ہیں کہ جب بچی جہاں سات آٹھ نو سال کی ہوئی تو اسے امور خانہ سکھانا شروع کر دی تاکہ کل یہ اپنے گھر جا کر تمام کاموں کو بخیر و آفیت جو ہے سر انجام دے ذرا سی اور بڑی ہوئی تو کھانا پکانا اور کپڑے دھونا وغیرہ یہ تمام چیزیں سکھائیں اس کے بعد اخلاق کی طرف خاص توجہ دی جاتی تھی کہ آپ کو وہاں جا کر اپنے شوہروں سے کیا کرنا ہے اپنے ساس سسر سے کس طریقے سے بات کرنی ہے کتنا احترام جو ہے وہ مروضی خاطر رکھنا ہے یا اپنی نن کے ساتھ جو ہے وہ کیسے بات چیت کرنی ہے یہ تمام طور طریقے ایک لڑکی کو سکھائے جاتے تھے اور آخر میں اسے ایک نقطۂ نظر دیا جاتا تھا کہ جس گھر میں تم جا رہی ہو وہ تمہارا اب اصل گھر ہے اور یہ گھر جو ہے تمہارا اصل گھر نہیں ہے اور دوسری اہم بات اگر وہاں کی کوئی شکایت بیٹی آ کر اپنی ماں سے کرتی تھی کہ ماں آج آپ وہ ساس سسر نے یہ بات کہی یا شور یہ بات کہی تو ماں نہیں سنتی تھی کہتی تھی کہ وہاں کی بات یہاں نہیں کرو وہ تمہارا اصل گھر ہے اور جس طریقے سے وہ برداشت کرو صبر کرو لیکن یہ بنیادی اخلاقی باتیں آج کے زمانے میں مفقود ہو چکی ہیں یعنی یعنی ماں اپنی بیٹی کو یہ نہیں سکھاتی بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ تمہیں وہاں جا کر قبضہ کر لیں اور خاص اثر اگر حکم ہے تو تمہیں حکم نہیں ماننا تمہیں جو ہے وہاں پر اپنا حکم منوانا ہے اللہ سب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قبضے والی صورتیں حالت میں اس پر یہ تو میں نے ذمہ داری کے بارے میں دونوں کی سطحیں مختلف ہیں ماں کی سطح شفقت اور رواداری والی ہے درگزری والی ہے اور بہو کی سطح جو ہے وہ فرام والی ہے صبر والی ہے ٹھیک ہے نا پھر ایک دیکھیے کہ ماں کے پاس شفقت اور ماں کا عہدہ حق اس کا اس سے زیادہ ہے اور یہ برجستہ دفاتن ایک ساتھ نہیں مل گیا آج یہ عورت جو بیاہ کر آئی ہے اور گھر میں آئی ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ مجھے مساوی حق ملے تو وہ بتدریج ملیں گے درجہ بدرجہ ملیں گے ماں کے پاس حق ماں کا بھی حق ہے معمر ہونے کا بڑی عمر والی ہے اس کا بھی ایک احترام کا حق ہے اسی طرح جناب جو ہے کہ وہ, وہ اس کے شوہر کی ماں ہے یہ بھی ایک حق ہے ٹھیک ہے عمر میں اس سے بڑی ہے تو اب اس خاتون کو چاہیے بہو کو چاہیے اور مین بات ہے کہ بہو کی جو ماں ہے لڑکی کی ماں نہیں لڑکی کی جو ماں ہے اس کو یہ چاہیے کیونکہ وہ اس مراحل سے گزر چکی ہے لیکن اللہ کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو بتایا کہ آہستہ آہستہ تمہارے احترام بحال ہوں گے آہستہ آہستہ حقوق حاصل ہوں گے ایک ساتھ اگر تم ساتھ کے حقوق پر نقطہ چینی کرنے جاؤ تو یہ جو چیز تمہیں دس سال بعد ملنی اس کو پہلے حاصل کرو گے تو کلش ہو جائے لیکن پرابلم یہ ہے علامہ صاحب کہ آج کی نئی لڑکیاں اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ صاحب ہم, ہم کسی کی ڈومیننسی برداشت نہیں کریں گے ہم جس گھر میں جا رہے ہیں ہمیں جناب شہزادی کی طرح رکھیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم آئسولیشن کا شکار اپنے آپ کو اس طرح سے کریں گے کہ ہم اپنے شوہر کو لے کے دوسرا علیحدہ گھر لے لیں گے لیکن زندگی گزاریں گے ہم اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ لڑکی کے والدین ہیں لڑکی کے والدین سے یہ پوچھا جائے کہ جناب آپ کے گھر جو بہو آئے گی یہ بچی تو دی لیکن جو آپ اپنی بیٹی کی لائیں گے اس کے لیے آپ کیا تصور رکھیں گے تو وہی تصور آپ جو ہے کہ وہ یا اپنی بچی کو آپ بہار ہیں تو وہ اپنی بچی کو اگر آپ بہارے ہیں تو اس کے متعلق کیا بات رکھ رہے ہیں تو لہذا ضرورت اس عمر کی کہ جو اس لڑکی کے والدین ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے اسلامی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے کیوں نہ دکھائی صالحات کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کیوں نہ کی اور سب سے بڑی مداخاخلت جہاں میڈیا کا ایک اچھا رول ہے وہاں پر ایک غلط رول ہے کہ جناب مغربی دنیا یا جناب جو ہے کہ وہ غیر ممالک کے ڈرامے اور اس, اس کو فلمایا جاتا ہے کہ جس سے یہ انتشار بپا کیا جاتا ہے اور غیر اسلامی رسم کو اتنا دخل دیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود غیر اسلامی رسم کے جو یہ وہ تصور قائم کیا جا رہا ہے جو بھی کبھی بہو تھی اور بہو کو جو ہے وہ کبھی سازو جی رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے حقفے کے بعد ان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. شامل کرتے ہیں جناب اپنے پہلے کالر کو اور دیکھیں ہمارے ساتھ اس صحبان میں کون ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی مجھے سوال کرنا تھا سانس بہو کے جھگڑے میں اتنا مختصر باتیں کیوں ہوتی ہیں یہ لڑائی جھگڑا हुँ. ہر بات پہ جب بہو اچھی ہوتی ہے تو سانس کیوں بری ہوتی ہے اچھا اور جب سانس اچھی ہوتی ہے تو بہو کیوں بری ہوتی ہے جی نہیں میرا کوشچن آپ جی میں ایک بات کر رہی ہوں اب ہماری امی ہیں نا اتنی हुँ. اچھی ہیں کہ میرے خیال سے تو بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ تو ہمارے جو دردیاں والے نا میرے خیال سے تو اچھے نہیں ہیں برے ہیں بہت برے ہیں اور ہمارے ابو بھی خاص طور پہ ہمارے ابو بھی اپنی ماں سے غصہ کرتے ہیں अच्छा. وہ یعنی کہ ہمارا حق کھاتے رہے سب کچھ کرتے رہے اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اب تک ہمارے آ... یعنی کہ ہمارے پاس کچھ ہے تو ان کے اوپر اب جانے ہماری چیزوں پر لڑتے ہیں کہتے ہیں ہم ایک یعنی آپ کی ماں جو ہیں وہ اس مسئلے کا شکار ہوئی ہیں بنیادی طور پہ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں نا جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی خالی صاحب ناطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسار اچھوں میں آ گیا میں تو تیا تھا اچھوں میں آ گیا جب نام میرا آپ کے منگ تو میں آ گیا جب نام میرا میراپ کے مگ میں آ گیا جب سے بلال آپ کے قدموں میں آ گیا جب سے بلال آپ کے قدموں میں آ گیا بڑا خوبصورت شیر ہے جس دست سے بھی مو گزرے ہے ایک بار جس دس سے بمو صفا گزرے ہے ایک بار پھولوں کا سارا پاک پن کانٹوں میں آ گیا کا سارا پن کانٹوں میں آ گیا اور نا صرف ہے مد ہے حضور گا صرف ہے مد ہے حضور کہ چھوٹا سا نام بھی بڑے ناموں میں آ گیا چھوٹا سا نام بھی بڑے ناموں میں آ گیا جب نام میرا اپتے منگ تو آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ایک بڑے ہی اہم کریکٹر جسے ہم نند کہتے ہیں اس کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین ساس بہو کے مسائل پر گفتگو ہم کر رہے تھے اور اب کچھ نند کے موضوع پر بھی گفتگو کرتے ہیں اور دیکھیں کہ مفتی صاحب اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں یہ فرمائی مفتی صاحب کی ایک کیریکٹر بڑا ہی اہم ہے اس پورے جھمیلے کے اندر اس پورے معاملے کے اندر وہ ہے نند کا کیریکٹر اس پہ تھوڑا کلام کرتے ہیں کالوں شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم جی میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ اپنی میرج لائف اسٹارٹ کرتی ہے اس کو کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہوتا لیکن ایک ساتھ بجائے کہ اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے نوکا ٹوکی کرے تو وہ بہو کیا کر سکتی ہیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کو بالکل بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جیب بھائی جی کر رہا ہوں. بھائی ٹھیک ہے حریف سے آپ کی بہت دعا ہے کون صاحب اور کہاں سے جی خان صاحب فرمائیے کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں جی کاری بات, جی؟ جی، بات کیجیے السلام, السلام علیکم جی وعلیکم السلام ہلو جی جی کامران صاحب ہلو بات کریں بات کریں ہلو امن صاحب بہت کم وقت پہ میں معافی چاہتا ہوں شاید آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی وقت صاحب ہم بات کر رہے تھے اس کیریکٹر پر کہ جو نند کا کیریکٹر ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کریکٹر کو کہ جیسے ہی وہ گھر میں آتی تو دیکھا یہ کہ ایک ایجنٹ کا کردار جو ہے وہ نند کی طرف سے ادا ہو رہا ہوتا ہے کہ سانس کو جا کے تمام باتیں یعنی اپنی ماں کو وہ کان میں بتاتی ہے کہ اب اس نے یہ کیا اب اس یہ کیا اب اس نے یہ کیا اب اس کیا پر جو وہ ایک تو سانس اور بہو کے درمیان کی جنگ ہوتی ہے. کمانڈ حاصل کرنے کی جنگ ہوتی ہے اور نند اور بھاوت بھاوش کے درمیان کیا جنگ ہوتی ہے دیکھیے اس سے پہلے है ہے وہ نند نے پورا سنبھالا ہوا ہوتا ہے کام کاج کرتی ہے اب جب بھاوج آتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس اب یہ نوکرانی ہمارے گھر پر آئی ہے اور یہ سارا کام یہی کرے گی اچھا نوکرانی کا تصور نوکرانی کا تصور ہوتا ہے کہ وہ سارا کام یہ کرے گی اچھا بھاوت جو آتی ہے تو وہ نند کو اس نگاہ سے دیکھتی ہے کہ یہ کام کیوں نہ کرے ٹھیک ہے اب مطلب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھاوش بھی کام نہیں کر رہی نن بھی کام نہیں کر رہی اور نن جا کر جو ہے وہ اپنی ماں کو یعنی اس کے ساتھ جو فوسی ہے وہ کانا پوسی کرتی ہے رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں کے دشمن بن جاتے ہیں اب اس کا صحیح طریقہ یہ ہے <laughs> کمپرومائز کی صورت یہ ہے کہ نن یہ تصور نہ کرے کہ آنے والی اس گھر کی نوکرانی ہے بلکہ یہ تصور کرے یہ یقین کرے کہ آنے والی میری بہن ہے اچھے رپورٹر کا کیریکٹر جو ہمارے یہاں مطلب ہوتا ہے یہ کی مشاہدہ میں یہ بات ہوگی کہ ایک ایک چیز جا کے جو ہے بتائی جاتی ہے کہ وہ کچن میں کیا کر رہی تھی اس سے کپڑے کیسے دھوئے کتنی دیر تک سوئی کتنی دیر جاگی مطلب ایک ایک چیز بتائی جاتی ہے, ہے بڑی پیاری بات ابھی ایک بچی نے جو کوشچن کیا ہے وہیں سے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ وہ سانس جو ہے وہ تو بڑی میچور عورت ہے نا اور وہ ایک نئی نویلی دلہن جس کو ابھی پتا نہیں کہ زندگی گزارنی کیسے مطلب ہمیں ایک جا رہی ہوں ابتدا کرنے جا رہی ہوں تو اس وقت اس سانس ہونا چاہیے دیکھیے سوال میں جواب دے دیا بہو جو آئی ہے وہ تو ساتھ کی نظر میں بھی تازہ ہے نیا ہے ایک نیا موضوع چھڑا ہے لیکن بیٹی کی شرارت اور بیٹی کے دیانت اور بیٹی کی امانت یہ ایک س... لمبے طویل عرصے سے چل رہی ہے اسی گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے بچپن بھی اس کے سامنے جوانی بھی سامنے اس کے نشب و فراز سامنے خلبت و جلوس سب سامنے تو ماں کو تو یہ پتا ہے کہ میری بچی آیا کہ جناب دودھ سے نہائی ہوئی ہے یا یہ فتنے باز ہے ٹھیک ہے نا ایک تو ساتھ اپنے ذہن میں یہ موضوع رکھے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ جناب جو ہے کہ وہ بہو جو وہاں پر آئی ہے اس کے لیے وہ اصلاح کے سمجھانے کے کئی ذرائع مہیا کریں درگزری کے کئی ذرائع گویا کے مہیا کرے اور اس کا مرتبہ اگر بزرگی کا ہے اس کا مرتبہ اگر معمر ہے اور हुँ. اس کا مرتبہ اگر بڑے پن کا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ صرف شوہر کی اس کے شوہر کی جناب جو ہے کہ وہ ماں ہے हुँ. یا اس کی عمر اس سے جو ہے چالیس हुँ. سال زیادہ ہے وہ یہ کہ اس کے اندر بردباری ہو اس کے اندر حلم ہو اس کے اندر متانت ہو کہ جناب اگر بچی کی کانا پھوسی سنتی ہے اس پہ فیصلہ کرتی ہے تو وہ اس مقصد کی اہل ہی نہیں اس نے اس عہدے کی روح ہی کو پھک اچھا اگر وہ, وہ نند جو ہے فتنے بازوں اور اس پہ سونے پہ سواگا اگر ساز بھی فتنے بازو تو پھر کیا کیا جائے تو دیکھیے اللہ کے جانے سے پھر تو عزاب ہے اچھا ظلم تو ہے سیراد میں گھر جاتے جی ہیں جی وہ تو انسان اپنی طرف سے اپنی صلاح کرنے کی کوشش کرے نہیں کرتا ہے حقوق اور شریت متحدہ کی کودات اور شریعت میں جس کو جو حق دیا ہے اس کا احترام سے اگر وہ باغی ہوتا ہے تو دراصل اس نے خدا کے کام کو اچھا اس میں ایک بڑا اہم نقطہ اس بچی کی طرف چونکہ میری توجہ بار بار اس کال پہ جاری اس کے بعد میں ایک اور کال پہ کلام کروں گا وہ بچی جب اس بات کو کر رہی تھی تو میں بات سمجھ رہا تھا کہ وہ میچیور ہے مفتی صاحب بات یہ کہ اس نے زندگی کی ابتدا نہیں کی ہے لیکن وہ جس جگہ قدم رکھنے جا رہی ہے جس گھر میں قدم رکھنے جا رہی ہے یا جس سیگمنٹ کی اب ابتدا ہونے جا رہی ہے وہاں پر اس سے غلطیاں بھی ہوں گی اپنے گھر میں جب اس نے غلطیاں کی تو اس کی ماں نے اس کو شیلٹر دیا باپ نے جو شفقت سے ہاتھ رکھا اور یہ بتا کے بھیجا کہ وہ تمہارے ماں باپ تو وہ وہاں پہ بھی وہی ایکسپیکٹ کر رہی ہے لیکن اگر وہاں پہ صورت حال مختلف ہو تو پھر وہ کیا کرے گے دیکھیے اب یہاں پر یہ بات ڈپینڈ کرتی ہے سانس پر کہ وہ اسے بیٹی سمجھے جس طریقے سے وہ اپنی بیٹی کی غلطیوں کو برداشت کرتی ہے اسے سکھاتی ہے اسے جی و تشنی نہیں کرتی تو بالکل اسی طریقے سے آنے والی بہو کو بھی اپنی بیٹی سمجھے اور جس طریقے سے اپنی بیٹی کی غلطی کو برداشت کرتی ہے اس بہ کو اپنی بیٹی سمجھتے رہے اس کی غلطیوں کو برداشت سر سے نظر کرے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے افراد کے بعد فوزو کے ساتھ دیکھیں اس ایوان میں کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جی مرچ کر رہا ہوں جی مدد سے uh, yeah. بلال صاحب تھوڑا سا اونچا بولیں گے ہلو ہلو جی جی لاہور بلال, uh, بلال صاحب آپ ذرا ہولڈ کیجیے گا خاتون السلام علیکم ہلو میرا خیال ہے دونوں کال جو ہیں وہ ڈراپ ہو گئیں اور شاید لائنز آپس میں مرض ہو گئی تھی متی صاحب ہم بات کر رہے تھے نند اور بھاوچ کا جو معاملہ ہے اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں جو کال آئی جس میں ایک لڑکی نے کہا کہ میری والدہ جو ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ان کی سانس نے یعنی میری دادی جو ہیں وہ کرتی ہیں اور میرے ددیال والے جو ہیں بڑے سخت رویے میں اور ان کا پوچھنا یہ تھا کہ اگر بہ اچھی ہو اور سانس بری ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے اس پہ کلام کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم شاید یہ کال بھی ڈراپ ہو گئی کیا فرمائیے سیدہ سب جواب یہی ہے کہ بہو اگر اچھی ہے اور ساس کا رویہ اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ برا ہے تو بہو کو چاہیے کہ وہ صبر اختیار کرے اسے برداشت کرتی رہے جس طریقے سے وہ اپنی ماں کی ڈان ڈپٹ برداشت کرتی تھی اس طریقے سے اس ساس کو بھی اپنی ماں سمجھے اور جو کچھ بھی وہ برا کر رہی ہے برداشت کرے تو ان اس کے اچھے نتائج ہے ہو سکتے ہیں اچھا صبر کیا بہو نے بہت صبر کیا بے انتہا صبر کیا لیکن صبر کی اب حد ہو چکی ہے یعنی ساتھ کسی بھی طور سے سمجھنے کو تیار نہیں ہے اور اس کے دیکھا دیکھی جو ہے وہ جو نند ہے اس سے بھی ایسی تیسی کر کے رکھی ہوئی ان کی تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہونا چاہیے اللہ صاحب دیکھیے میں یہ بات رس کر رہا تھا یہاں پر اعتدال کی گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارا جھکام نہ ساتھ کی جانب ہو زیادہ اور نہ ہی جناب بہو کی جانب ہو شریعت متعرہ نے جو دونوں کے حقوق دیے ہیں اس کو مساوی ہم یہاں پر کلام کریں میں یاد کرنا چاہوں گا کہ اس کو اگر آپ دو خطوں پر ڈسٹریبیوٹ کریں تقسیم کریں تو واضح ہو جاتا ہے ایک شہری زندگی ہے اور ایک دیہات کی زندگی ہے ہمارے مشاہدے میں یہ چیزیں ہیں کہ شہری زندگیوں کے اندر جو کلش ہوتا ہے تو وہ سے ہوتا ہے اس لیے کہ شہری زندگی کے اندر ہمیں نہ برادریوں کا کوئی پاس ہوتا ہے کوئی جرد و نواح میں کوئی معاملات ہوتے ہیں اور نہ دیہات کی طرح کوئی غیرت اور رشتے داری کی کوئی منصب ہوتا ہے یہاں ساس اور بہ جو لڑتی ہیں وہ اپنے احترام کو کھو کر اور اپنے منصب کو کھو کر لڑتی ہیں رہا جس طرح کی اس بہن نے سوال کیا تھا تو رہا جو دیہات کی باتیں ہیں تو وہاں پر برادری اور اپنی انا اور بالخصوص جہاں سے لڑکی آئی ہے جہاں سے لڑکی آئی ہے تو وہ اگر عورت کے رشتے داروں میں سے ہے وہ لڑکی جہاں سے آئی ہو, وہ عورت کے رشتے داروں میں سے ہے تو اس عورت کو اس کی بڑی غیرت ہوگی اور اگر گویا کے, گویا کے مرد کے رشتے داروں میں سے وہ لڑکی آئی ہے جس سے اس کے بیٹے کو بہایا گیا ہے تو جناب جو ہے کہ وہ مرد بڑا غیرت کرتا ہے, اس کرتا ہے تو اس میں یوں ہوتا ہے جو نصاب کہ اس میں برادری کے سارے حقوق رکھے جاتے ہیں اور بہو کے حقوق کو ایک ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے جو سراسر گناہ کا دیرا ہے سراسر گناہ کا ہے اور اس کی بنا پر صرف یہ ہوتا ہے کہ بےچاری کب تک سبر کرے گی وہ ہاتھ دیتا ہوتا ہے کہ پھر یہ تسلسل غلامی کا چلتا رہتا ہے یہ مر گئی اس کے بچے ہوئے یہ تسلسل چلتا رہتا ہے یہ ہوتا ہی ہے کہ اپنے بہ کے حقوق کو چھوڑ کر اپنے برادر برادری کے حقوق کو بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے جب یہ کلش ہوتا ہے اور سراسر یہ گناہ ہے برادری کو ایک حیثیت جو شریعت نے دی ہے وہ دیا جائے اور اپنی بہو اور بیٹی کو جو حیثیت دی اس کو وہ دیا جائے اچھا ایک بات یہ فرمائے کہ یہ سارا جب معاملہ ہم دیکھتے